ضروریات دین جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی آدمی ایک کا بھی سریہ انکار کرے اور اس میں کوئی تعویل اور توجیہ کی گنجائش نہ ہو تو ایسا آدمی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اچھا اب دونوں باتیں میں بیان کر دوں تاکہ اب سمجھ میں آ جائے کوئی ایسی چیز وہ زبان سے نکالے کہ مفتی اگر اس سے انٹرویو لے اور اس میں کوئی راہ بھی اگر اس کو بچانے کی نکالی جا سکتی ہے تو ضرور نکالے بلکہ یہ تک کہا گیا کہ ننانوے باتیں نفی میں جاتی اور ایک بات میں بھی اسمات نظر آتا ہو تو مفتی اس کی تعویل اور توجہ کرے گا سریحن اگر کسی نے کفر بکا مثال کے طور پر ہم لوگ بولنے میں غیر محتاط اس لیے فرما گیا خاموشی میں بھلائی ہے کم بولو اور جب بولو تو کیسے بولو ارشاد باری تعالی سنی فرمایا گیا یا <سلام> ایو الذین آ منوتاف اللہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو وہ وقولو کولن سدیدہ جب بات کرو تو صاف اور ستھری بات کرو یعنی سچی بات کرو جب تم ایسا کرو گے تو اس کا انعام کیا ہوگا فرما یو سلح لکم اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا وہ یکفر لکم زنو بکم اور تمہارے گناہوں کو ماں فرما وہ من یوتی اللہ رسول ہوں جو اتاد کرے اللہ اور اس کے رسول کی فقط فاضا فوزا نظی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور کامرانی کو پہنچنے والے تو ہمیشہ پرانی کہاوت آپ نے سنا ہوگا پہلے تو لو پھر بولو اب ہمارے یہاں بغیر سوچے سمجھے لوگ بک بک کرنے لگتے اور پھر جب انہیں سمجھایا جائے تو حق کو قبول نہیں کرتے ارے میں یہاں جاؤں تمہارے جیسے چھتیس مولوی گھومتے ہیں پتا نہیں کیا کیا باتیں اب مسئلہ نہیں ایک آدمی کو آپ روزے دار نہ پائیں اور اس کو تلقین کریں کہ بھئی تم روزہ رکھا کرو وہ کہی جی ٹھیک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں گنا گار ہوں توفیق دے اللہ تعالی بھئی آپ نماز پڑھا کر بہت صحیح بات آپ نے کہی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نماز پڑھ آپ کو یہ کہ میاں جاؤ روزہ تو وہ رکھے گا جس یہاں کھانے کو نہ یہ سرین کو فر جاؤ جاؤ میاں اپنی خبر لو بڑے آئے نماز کی تلقین کرنے والے امام غزالی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے ایک جگہ جب کوئی آدمی کسی کو دین کی ترغیب کی کوئی بات کرے وہ یہ کہ جاؤ جاؤ اپنی خبر لو تو ایسے آدمی کو بہت سخت گناہ گار قرار دیا گیا اور فرمایا گیا اچھی بات اگر کوئی بچہ بھی کہے مانو انکار مت کرو دین کا شریعت کا مقابلہ مت کرو کوئی صحیح بات ہو اس کو مان لو اور مسلمان کشان عزیزان گرام یہیں تو کوئی ایسا کلیما سرزد ہو جائے کہ جس سے آدمی پر کفر لازم آ جائے وہ اسی وقت دائر اسلام سے خارج ہو جائے آپ یہ نہ سمجھی خالی دائر اسلام سے خارج ہوا یعنی اپنے زبان کو اتنا قابو رکھنا چاہیے کوئی آدمی اگر دائر اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پر کفر لازم آ گیا تو اس کی اب تک جو نمازیں پڑھی وہ سب ضائع ہوگا جو عمرے کیے حج کیے زکات دی کوئی بھی نئے کام جو بھی اس نے آج تک کیا یہ سب کا سب ضائع ہوگا اب آج سے اس کا میٹر شروع ہو گا آج سے نیکیوں کا وہ کب جبکہ وہ توبہ کر لے اچھا اب کیا ہے اس کی اقسام اگر کسی نے کفر اکیلے میں کیا سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں تو خفیہ طور پہ توبہ کر لے اللہ تعالی سے کلما شریف پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی خضو کے مولا یہ جو کلمہ مجھ سے سرزد ہوا یہ کام جو مجھ سے سرزد ہوا ہے میں اس کی تیرے دربار میں توبہ کرتا یہ تو ہو گیا نا تجدید ایمان اگر کوئی بات اس نے مجمع عام میں کہی تو اس کو مجمع عام میں توبہ کرنی ہوگی کوئی بات اگر اس نے لکھ کر کے کہی کہ کسی اخبار یا کتاب میں چھپ گئی تو توبہ بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی کہ اخبار میں بیان دے رسالے میں بیان دے یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس سے توبا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتا ہوں یہ اب آئیے تجدید نکاح تجدید نکاح کا مفوم لوگ بہت ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مولانا کہیں گے سیرا باندھ کر میمن مسجد میں آؤ دوسرا نکاح ہوگا یہ نہیں بلکہ گھر کے چار آدمی بیٹھ جائیں اس کو بھی خفیہ رکھ کہ اگر اللہ اس کے رسول نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں صرف اپنی بیوی کو سامنے بٹھا دیں اور گھر کے چار آدمی بیٹھ جائے اور کہیں کہ مجھ سے کوئی بات ایسی سرزت ہوئی میں نے جب مسئلہ پوچھا تو مولانا نے کہا کہ تم تجدید ایمان تجدید نکاح کرو کلمہ شریف تو میں نے پڑھ لیا یا دوبارہ پڑھ لے اس کے بعد اپنی گواہوں کی موجود اپنی بیوی کا نام لے کیا مجھے تجدید نکاح کرنی فلاں بنتے فلاں میں اتنے مہر کے عوض تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں تمہیں قبول ہے وہ کہ قبول ہے بہ اتنا کام تجدید نکاح میں ہو گیا اور اس کو کوئی دعائیں یاد ہوں وہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد میں یہ تجدید نکاح ہو گئی اور تجدید ایمان بھی ہو گیا بلکہ بعض مشائف تو روزانہ کل میں شریف پڑھ کر کے تجدیدی ایمان کرتے بہت سے ایسے حضرات کو دیکھا کہ مہینے چار مہینے سال میں تجدید نکاح بھی کرتے کہ مانن کوئی بے خیالی میں کلمہ ذہن سے نکل جائے اور زبان سے نکل جائے تو تجدید ایمان تجدید نکابی ہو گئی یہ مختصر میں نے بات بیان کی اور سب کا محاصل یہ ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھیں کوئی بات ایسی نہ کہ جب دین کا علم نہیں تو جتنا علم ہے اتنی بات کریں اور اس کے علاوہ کچھ مت بولیے اور کوئی دوسرے صاحب جی